خطبہ نمبر 63 امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمام حمد ص اللہ کے لیے ہے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور و آجز اور ہر مالک مملوک اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی آجز اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ اور اس کے مسوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے یا زمانے کے اواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے یا کسرت پر اترانے والے شریک یا بلندی میں ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی بلکہ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے اور سب اس کے آج و ناتواں بندے ہیں وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ و درماندہ نہیں کیا اور نہ حسب منشا چیزوں کے پیدا کرنے سے عز اسے دامنگیر ہوا اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا بلکہ اس کے فیصلے مضبوط علم محکم اور احکام قطعی ہیں مصیبت کے وقت بھی اسی کی آس رہتی ہے اور نعمت کے وقت بھی اسی کا ڈر لگا رہتا ہے نمبر 88